کل جو میں نے سوال اٹھایا تھا کہ ہمارا نظام حکومت کیا ہونا چاہیے نظریہ حکومت کیا ہونا چاہیے اور آج جو میں نے جملہ کہا کہ انسان کی انسانیت محفوظ تب رہے گی کہ جب وہ ایک نظریہ و, نظریہ و نظام کی پابندی کرے یہ نظریہ و نظام کیا ہے نظریہ و نظام ولایت یہ نظام ولا یہ نظریہ ولات کائنات اگر چل رہی ہے تو نظام ولایت کے طریقے اور معاشرے انسانی بھی اگر منظم ہو سکتا ہے اور عدل و داد و قسط و انصاف کا حق ادا کر سکتا ہے تو صرف نظام سے یہ نظام ولا یہ نظام ولایت ابتدا منحصر ہے ذات خدا میں ذات خدا میں کوئی ولی نہیں ہے سوائے خدا کے ولایت تکوینی خدا کی ذات میں منحصر تشریعی خدا کی ذات میں منحصر تکوینی کسے کہتے ہیں تکوین کہتے ہیں بنانے کو ایجاد کرنا بنانا تشریع کسے کہتے ہیں قانون بنانے کو قانون وہی بنا سکتا ہے جو کوئی چیز بنائے یہ نہیں ہو سکتا کہ چیز تو کوئی بنا رہا ہے قانون کو بنا رہا ہے آج کل کی عام سی مثال دے دوں ہر گھر میں ماشاءاللہ کمپیوٹر ہے آج تو میں ایک دیہات میں گھومنے گیا تھا وہاں بھی کمپیوٹر رکھا ہوا تھا کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے اب جس کمپنی کا ہو کا کا ہو ہو اور اور کس کس کا ہو لمپنی مجھے تو آتا نہیں اتنا جو کمپنی کمپیوٹر بنائے گی لیپ ٹاپ بنائے گی یا موبائل بنائے گی کچھ بنائے گی وہی کمپنی اس کے استعمال کے طریقے بتائے گی ایسا تو نہیں ہوگا کہ بنائے کوئی اور استعمال کا طریقہ کوئی اور بتائے ممکن ہے میں نے بڑے سے بڑے انجینئر کو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے کوئی نیا موبائل ہاتھ میں آ تو ٹٹولتے رہ جاتے ہیں کہ یہ آپریٹ کیسے ہوگا چونکہ انہوں نے پہلی بار اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے جس کے ہاتھ میں پہلے تھا اسے پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ کیسے آپریٹ ہوگا اس کے معنی ہے کہ ہر کمپنی جب کچھ بناتی ہے تو وہ خود اس کے استعمال کے طریقے بتاتی ہے. یہ استعمال کا طریقہ یہ ہے تشریع وہ چیز کا بنانا وہ ہے تکوین اس پوری کائنات کو بنایا کس نے ہے اللہ نے تکوین کس کی ہے اللہ کی ایجاد کس کی ہے اللہ کی تشریع کون کرے گا تکوینی ولایت بھی ذات حق میں منحصر تشریعی ولایت میں ذات حق میں منحصر کوئی ولی نہیں ہے کسی کو بھی ولی مانا تو شرک اپنی طرف سے آپ کسی کو ولی بنائیں شرک کفر مگر خود خدا کسی کو منصب دے دے آپ شہر ملتان میں آئی بی ایم کا لیپ ٹاپ لے لیں نوٹ پیڈ لے لیں اور اس میں ذرا سا کچھ گڑبڑ ہو جائے بنانے والا کون آئے گا آئی بی ایم کمپنی کا اور دوسری کمپنی کا آیا تو بگاڑ دے گا اور تھوڑی دیر کے لیے اگر بنا بھی دیا اس نے پھر خراب ہو جائے گا اور یہی نہیں ہوگا اگر کسی اور کو دکھا دیا اور پھر گئے اس کمپنی کے پاس تو کہیں گے اب گارنٹی نہیں رہ گئی جس کمپنی کا ہے اسی کا آدمی آئے گا بنانے کے لیے کسی دوسرے کو درمیان میں لائے گارنٹی گئی ولایت ذات حق میں مناصر ہے اسی لیے وہ اعلان کر رہا ہے اللہ میں ہوں ولی یا میرا رسول ہے یا وہ جنہیں میں ولی بناؤں تم نے کسی کو بنایا تو گارنٹی گئی